حضرت علی البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں وہ علم بہت بے قدر قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو آزا و جواہر سے نمودار ہو